صلیب صلی اللہ تعالی علی محمد اے رجب المرجب کا مہینہ آ گیا شفت میں نقل کیا گیا ہے کہ رجب کے تین ہیں ہے سے مراد رحمت ادائی جین سے مراد بندے کا جرم اور با سے مراد بر یعنی بھلائی احسان گویا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور میرے بر و احسان اور بلائی کے درمیان کر دو سن اللہ حبیب سن اللہ تعالیٰ اللہ محمد رجب کی بہاروں کا صدقہ منا دے ہمیں عاشق نبیل امین صلی اللہ تعالیٰ وسلم صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد